آج ہم پڑھیں گے ان شاء اللہ ایک سو انسٹھ سطح سے فل ہل ان الحمد لله نحمده ونستعين ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا بعد وَقِيلَ لَهَا خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابٌ وَقِيلَ الْحَدِيثُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَرَوْنَ نُورُهُمْ ضَحَاءَتُهَا وَكُلُّهُمْ دَفِينُ الدُّرَى وَكُلُّ مِرآةٍ غَلَالٌ وَكُلُّ غَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللَّهُ إِنَّ الشَّيْطَانَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا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 یا یا خطبہ مطلونا ہے صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہے اسے اکثر پڑھنا چاہیے بس مستحضر نہ ہونے کی وجہ سے آدمی ان تین آیتوں سے سستی کر جاتا ہے یہ صرف خطبہ نکاح نہیں ہے بلکہ یہ خطبت الحاظ ہے جب بھی کبھی کوئی حاجت ہوتی ارحاب رضوان اللہ علیہ الدین اسے پڑھا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجتماعت میں اپنے خطبوں میں اور نکاح کے خطبے میں حتیہ کے بعد اہم گفتگو کسی قسم کی جو مشورہ یا کہیں خاص ایک معاملے میں ہو تو وہاں بھی خود بد پڑھا جاتا تھا اس کا عام طور پر پڑھنا جو ہے وہ صرف نکاح کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا یہ جیسا قلمبانی رحیم اللہ کی ایک پیشنٹ میں اس پر خاصی روشنی ڈالی گئی جب ان سے سوال کیا گیا ان لوگوں کو وہ سمجھا رہے ہیں جو تبلیغ کرنے کا بہت زبردست جذبہ رکھتے ہیں اور گھروں سے نکلتے ہیں کہ دیکھو تم کتبہ پڑھتے ہو لمبا جوڑا ہم تو سنا کرتے ہو وہ ساری باتیں اچھی ہیں جو تم کہتے ہو اللہ ہی سے مانگتے ہو اللہ کی ہم تو صنع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم پر ضرور ہے مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ تم نے یہ یاد بھی کیا اور ہر جگہ اسے پڑھا بھی اور لمبا جوڑا ہے مگر یہ سب تمہارے مشاعت سے مشغول ہے وہ چیز جو نبی علیہ سلاد اور سے مشغول ہے تم اسے کیوں ترجیح نہیں دیتے اور اس کے ساتھ کیوں نہیں جڑ جاتے وہ تم میں سے کسی کو یاد ہونا تو در درکنار معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ سنت ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ حافظ تعمیرہ اور دیگر بزرگان الدین کی کتابوں میں ہار یہ خطبہ نہیں ملتا تو انہوں نے کہا میں نے کب کہا یہ واجب ہے میں نے تو اس کو اس لیے اتنا لازم قرار دیا کہ اس وقت اس سے لوگ جو وہ ہیں وہ واضح ہیں حافظ تعمیرہ وغیرہ کے وقتوں میں لوگ اسے خوب جانتے تھے اس لیے وہ ہر دفعہ اسے نہیں پڑا کرتے تھے باہر تو ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں سل ہل ہودے یہ وہ عظیم واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی سیرت میں اس وقت پیش آیا جبکہ دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چوٹی پر پہنچتی اور فتح مکہ کا پیچ خیمہ تھا یہ سلب الحمد لیا اور اس میں اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمع تربیت یافتہ اور تعداد میں کثیر تھے اور سب اس طرح سے اللہ کے نبی کے ہم رکاب تھے صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے تیر کمان کے اندر اس وقت ہوتا ہے جس وقت اسے کھیت لیا گیا ہو اور تیر جلانے والا بس اسے چھوڑنے کا حکم دینے والا بابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر کٹ مرنے کے لیے اور اسلام کے جھنڈے کے لیے جہاد کرنے کے لیے بےتاب تھے کہ ساری دنیا پر اللہ کا پیغام پہنچا دیں اور اسلام کے دشمنوں کو راستے سے ہٹا دیں ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا سفر کیا عمرہ کرنے کے لیے اور یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں عبارت اوپر یہ دیکھنے سما داخل اچھا دیتا سن جو ہے وہ چڑھ گیا وہ آ گیا سال میں فلہل ہُدے بیا وفی کانت و کا اور اسی میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا واحد الصحابہ ادا کا الفل و ارم میا اور صحابہ کی گنتی اس وقت چودہ سو تھی بعض احادیث میں پندرہ سو کا ذکر ہے چودہ سو پندرہ کے درمیان سے چودہ سو سے کم نہ تھے وہ ہوں احدش شارا اور یہ وہی ہیں جو درخت کے نیچے بیٹھ کرنے والے درخت والے صحابہ رضوان اللہ علیہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا خاراجہ رسول اللہ یہی ہے جس پر اللہ راضی ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے نکلے قتال وہ کتا کرنا چاہتے تھے فلما کامف جب دل ولیفا کے مقام پر پہنچے مدینہ سے باہر قل لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحدیہ و احرم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدی قربانیاں ان کی نشانیاں لگا دی اور احرام باندھ لیا عمرے کی نیت کے ساتھ ببا خدا دل پی اور اپنے جاسوس کو خدا عام سے بھیجا کہ وہ انہیں قریط مکہ خبر لا کر دے اس کا مطلب ہے جاسوس کو اختیار کرنا اور جاسوسی کفار کی کرنا سنت رسول سے سریحن ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم حتہ اذا کان قریبم دن عصفان جب وہاں علاقہ کے قریب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو وہ شخص ملا جو بھیجا گیا تھا یعنی وہ جاسوس آ وہاں پر ملا پکا اور اس نے کہا لوئی و عام ربنا لوئی کا کا بن لعی اور عامر بن لعی اس حال میں تھے جب میں مکہ سے نکلا ہوں کہ وہ بہت لوگوں کو اکٹھا کر چکے ہیں وہ ہند مکاتلو کا اور وہ آپ سے کتاب کریں گے لڑیں گے جب آپ جائیں گے وہ سات جو کا انل اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے آپ کو نہیں عمرہ کرنے دیں گے اذا اداکانہ دب از جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے کالی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نہ خالد ابن ابن بے قرا ان خالد بل ولیل فلاں علاقے کے پاس ہیں وہی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے اختلاع فقوز یمی تو تم داہنی طرف کو اختیار کرو تاکہ خالد ابن ولید سے تمہاری شکر نہ ہو جائے یہ روایت وہ کہتے روا مد وخاری فقا شاہر خالد خالد کو کوئی پتہ نہیں چلا رضی اللہ تعالیٰ من اس وقت دے حتى اذا ہوا رات جئی جبکہ خالد لشکر کے پیچھے پہنچ چکے تھے انہیں کوئی پتہ نہیں. اس علاقے میں پہنچ گئے جو کہ ان کی طرف نیچے کو اتر رہا تھا بارہ تک راہ لو تو ربی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی فکال کہنے لگے ہل پل فکالو فلا ات القص وہ کہنے لگے کہ بس اونٹنی جو ہے یہ تھک چکی ہے اور یہ یہیں پر رک گئی ہے تو کالا ماں فلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی کا نام قصبہ تھا فرمایا مایا تھکی نہیں ہے اور وہ اس لیے نہیں رکی وہ ماں زا کا لہو اور اس کی یہ کلوف نہیں ہے اس کی یہ عادت نہیں ہے یہ تو ایک تیز رفتار نہ تھکنے والی اور بہت زیادہ بہترین سواری دینے والی اٹھتی ہے یہ اس کی قلف نہیں ہے ولا کن ہابا کا بلکہ اس کو روکا ہے اس نے جس نے ہاتھی کو روکا ردل والے کرام کالا پھر فرمانے لگے والذی نفس محمد بیدی مجھے قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کا نفس ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ ولی کنونا فیح حرمات اللہ یہ یا تمول غلط لکھا ہو یا حرمات اللہ اللہ عط آج مجھے وہ کوئی بھی ایک ایسی بات دیں گے جس میں تعظیم ہو بیت اللہ حرمات کی کہ وہ تعظیم کرنا چاہتے ہو اس لیے میرے ساتھ کوئی صلح نامہ کوئی شرط پیش کریں گے تو میں اسے قبول کر لوں گا کیونکہ میں بیب اللہ کی عظمت اور اللہ کی عرمات کی عظمت میں کوئی کسی قسم کا فرق ایسا نہیں چاہتا کہ ہماری طرف سے واقع ہو سو جا رہا بھی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا ہوں اٹھنی کو پھر وہ اٹھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ڈالا خطا نہ ڈالا بھی اکثر ادے دیا پھر وہ ایک طرف ہٹ گئی اور ہدے دیا کہ ایک کنارے پر رک گئی اللہ خامہ دن کلیم کلی نل اور ایک ایسے پانی کا ایک تالاب تھا جمع تھا چھوٹا اس کے پاس آئی جس میں بہت تھوڑا پانی تھی فلم جل بس اناس انداز کچھ دیر بھی نہ گزری کہ لوگوں نے وہ پانی سارے کا سارا لے لیا کوئی بزرو کے لیے کسی اور کے لیے بعض جگہ آتا ہے کہ ایک یہ برتن تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اس میں پانی تھا وہ لوگوں نے سارا استعمال کر لیا ہو سکتا ہے یہ دو واقعات ہو دونوں جگہ مو پانی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ان کی انگلیوں سے نکلنا ثابت ہے صحیح بخاری میں اور ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اب بلو کر کے اپنی کلی ڈالنا یا تھوک ڈالنا اور اس کے بعد اسے چھوڑنا اس جگہ کو اور اس میں سے پانی کا نکلنا بہرحال دونوں واقعات الگ الگ اس سفر کے اندر تیز آنے والے موسم تھے پن سازا سخمن بن کنا انہوں نے ایک تیسرا جو ہے واقعہ درج کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر نکالا اپنے کرکٹ سے وہ آمرا ہوں یج آفی اور انہیں حکم دیا تھا رضمان اللہ علی مجمن کو اس تیر کو اس میں ڈال دو یہ جگہ جہاں پر پانی کٹھا پون لال سدا اس میں سے پانی جوش مار کر انتہائی محتاط کے ساتھ نکلنے لگا چھتہ سادارو کہ کے اس سے پانی لے کر نکلے سب پانی سب نے لے لیا بلکہ و ساہیہ میں یہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اگر ہم پندرہ سو دن اگر ہم دس ہزار لو کلسل کپا نہ اتنا پانی نکلا کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی ہمارے لیے کم نہ ہوتا اس بدل پانی نکلا اور دوسری جگہ آتا ہے کہ نبی اکرم سندر کے پاس ایک رپوا تھا ایک ایسے ہی برتن تھا ان کے سامنے رکھا وہ خالی ہو گیا اس میں خطرہ میں رہا نبی علیہ السلام اسلام نے ہاتھ جب ڈالا تو پانی اس سے نکلنے لگا بے دینی عصابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ کی اونگلیوں سے تھے اس طرح سے جیسے وہ چشمے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی اُنگلیوں سے پھوٹ پڑے قفاد نز قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شان کے ساتھ نزول کرنے سے ڈر گئے کہ چودہ سو یا اس سے زیادہ اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین جو جان نثار ہے تربیت یافتہ ہیں اور زبردست جنگجو اور آزمودہ کار ہے وہ اللہ کے نبی کے ہم نکاب ہیں صلی اللہ علیہ و وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقے کے قریب بنیدیا میں نزول فرمایا فَأَحَبَّ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کہ ان کے پاس کوئی آدمی بھیجا جائے جب وہ ڈرے ہوئے تو ممکن ہے تو غسولا کی شکل بن جائے اور بیت اللہ میں لڑائی نہ اور اللہ کی غرومات کا پورا تعظیم کا سلسلہ جاری رہے پدا عمر تو عمر کو بلایا پکا اللہ یا رسول اللہ بھی مکہ آدی بن کا یا یعنی ان کہنے لگے عمر کے میرا میرے خاندان کا یعنی بلی عدی بن کاب کا کوئی بھی وہاں پر آدمی نہیں ہے جو میرے لیے غضبناک ہو جب مجھے وہ ایجاد ہے اگر مجھے پکڑ کر ایجائیں دیں گے تو کوئی میرے لیے وکالت کرنے والا کوئی سامنے آنے والا نہ ہوگا کوئی حمایت کرنے والا اور مددگار نہ ہوگا ارسل عثمان آپ عثمان کو بھیج رضی اللہ تعالیٰوں کا اس کا خاندان وہاں پر ہے مکہ میں وہ ان نہ ہوں یہ اور یہ پہنچا دیں گے جو آپ چاہتے ہیں یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ ڈر گئے بلکہ وہ جان دینے کے لیے ہر آن تیار سے صرف انہوں نے اسلام کی دعوت کی بہتری دیکھی کہ جس شخص کا خاندان کوئی نہ ہوگا وہ بات نہیں پہنچا سکے گا اس کی بات سنی نہیں جائے گی کیونکہ ہمیں تو بات پہنچانا ہے تاکہ لوگ جہنم سے بچ جائیں لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت اور مخالفت سے باز آ جائیں تو بہترین آدمی ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ میرا تو وہاں پر خاندان کا کوئی فرد نہیں ہے تو کوئی میری حمایت میں نہ اٹھے گا گویا کہ میری بات بھی نہ جائے گی مجھے تو وہ ماریں گے اور تکلیفیں دیں گے اور کوئی ایسا نہ ہوگا جو میری حمایت کر کے مجھے وہ کام کرنے دیں جس پر آپ مجھے فائد کر رہے ہیں لہٰذا عثمان مناسب ترین آدمی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو کہ ایک تو کنبہ موجود ہے اور وہ قبائلی زندگی تھی اور قبائلی زندگی میں قبیلے کا اور خبے کا وہ حق ہوتا ہے جو وہ اللہ رب العزت کو بھی نہیں دیتے معذ اللہ استحمۃ اللہ قبائل کے اندر قبیلے کا حق کوئی نہیں پامالی کرتا تو انہوں نے کہا یہ ایک اعتبار سے آپ کے سفیر اور ان کے قبیلے کے آدمی ہوں گے تو ان کی بات جو ہے وہ سنی جائے گی اور جو آپ چاہتے ہیں وہ پہنچا دیں گے فدا قرائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم نے عثمان کو بلایا اور ربی اللہ تعالیٰ اور قرع کی طرف بھیج دیا کالا اور کہا ان کو بتا جا کر کہ انا لبن اطیلی کتا ہم کتاب کے لیے لڑائی کے لیے ہر چیز نہیں آئے وہ ان ہم تو صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں ہمیں عبادت کے لیے چھوڑ دو ودر ہوں ال ال اور ان کو اسلام کی دعوت دے ومیر ہوں یا در ہوں اسلام اور انہیں اسلام کی دعوت دے و مر ہوں آئی یا اتیا رجالم اور انہیں کہے کہ جو مومن مرد اور عورتیں مکہ میں ہیں ان کو ہمارے پاس بھیج دیں فیو... نہیں ان کے پاس جائے عثمان جب عثمان جائیں وہ آمارا یا امیر ہوں نہیں ہے وہ آمارا اور اللہ کے نبی نے حکم دیا عثمان کو آمارا ہوں ہوں کہ زمین عثمان کی طرف جاتے آئی یا دیا کہ عثمان آئے یعنی جائے رجالن بھی مومنین وہ میند مومن مردوں اور عورتوں کو مومنات کو ملے جا کر اور ان کو کیا کہے عثمان رضی اللہ تعالی بالفت انہیں جا کر بشارت دے دو محمد رسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر آ گئی ہے اور انہیں یہ بشارت دے دو کہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ کہ اللہ اپنے دین کو مکہ میں غالب کر دے گا حتی لا لاسطا دن ایمان حتیہ کہ وہ وقت آئے گا کہ مکہ کے اندر ایمان کو چھپایا نہیں جائے گا راہر باہر ایمان پر آدمی مکہ کے اندر قائم رہ سکے گا یہ بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ وہاں کے مستا دافی کو بھیج دی فن تالا کا عثمان عثمان چلے قریش کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کدھر جاتے ہو کہاں آئے ہو کدھر جا رہے ہو کیا ارادہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ میں تم کو اللہ کی طرف اور اسلام کی طرف بناؤں وہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بتاتے ہیں خبر دے رہے ہیں کہ وہ کتاب کرنے کے لیے نہیں آئے لڑائی کے لیے نہیں آئے عمرہ کرنے کے لیے آئے کالو انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا جو آپ کہہ رہے ہیں بس اپنی حاجت کو یعنی جس کام کے لیے آپ آئے پورا کرے وہ کام ابانو سائید بل الاس ابان بل بن بلاس کھڑا ہوا فرحب ہی وح مداح الفرش و اردفہ ہوں ابان حتآ مکہ تو ابان نے ان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور انہیں بٹھایا سواری پر گھوڑے پر اور لے کر اپنے پیچھے بٹھا کر مکہ میں چلے گئے یہ قبائلیوں میں ایک انداز ہوتا ہے کہ قبائل کا ایک معزز آدمی جب کسی کو اپنے ساتھ بٹھا لے ہے تو وہ اس کی پناہ میں محفوظ ہوتا ہے اور وہ اپنا کام کرنے کے لیے اس آدمی کو ایک ڈھال کے اعتبار سے استعمال کر سکتا ہے قبل ای وقال المسلمون مسلمانوں نے کہا اہل ایمان میں ہدید میں جو پڑے ہوئے تھے اور روک دیے گئے تھے قریط کی جنگ کی تیاری کی وجہ سے قبل این قبل اس کے کہ عثمان واپس آئے تھے ابھی واپس نہیں آئے تھے گئے ہوئے تھے عثمان نے بیت اللہ خالمانائی انہوں نے کہا عثمان تو ہم سب کے اندر سے بیت اللہ کے لیے جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے یعنی ان کے پاس تو موقع آ گیا کہ وہ بیت اللہ میں چلے گئے ہیں اب چاہیں تو بیت اللہ میں طواف کریں جو مرضی کرے عبادات کریں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان کا ارادہ یہ تھا ایک بات سے کہ گویا عثمان جو ہے وہ بیت اللہ میں اب عبادات کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے بالکل ہم سے جدا ہے اور بالکل آزاد ہے معذلوم <مَحْسُورُون> میں یہ گمان نہیں کرتا کہ عثمان بیت اللہ کا طواف کرے اور ہم یہاں پر گھیرے ہوئے ہوں ہم گھیرے میں ہوں یہ نہیں ہو سکتا کالو ما یم نہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم وکات فالق اے اللہ ترسول سے کون سی چیز منع کر رہی ہے جب وہ بیت اللہ میں چلا گیا تو کیوں نہیں کرے گا اور وہ تو بالکل ہم سے جدا رنگی بھی فرما یہ میرا اس کے بارے میں جن ہے میں یہ گمان کرتا ہوں اللہ یو تبا بالکا نہ کہ وہ کبھی نہ نہواف کرے گا جب تک کہ ہم اس کے ساتھ مل کر نہ طواف کریں بنسی یہ ایک بہت زیادہ اہم بات نہیں کہ آپس میں مشرقین اور مسلم جو تھے ان کی جو ہے مٹ کی ہو گئی اور آپس میں مار کا ہوا اور کچھ تیر اور پتھر ایک دوسرے پر چلائے گئے اور ایک دوسرے پر چیخ گیا اور اس طریقے سے کوئی واقعہ کا ہوا مگر یہ بڑا نہیں ہے چھوٹا سا واقعہ ہوا و بال ابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کا کتل اور نبی علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی کہ عثمان کو تو قتل کر دیا گیا فدا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیگ کی طرف لوگوں کو بلایا لوگ بہت جلدی سے بڑے بیگ کی طرف وو تحت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے تشریف فرماتے الا تو سب نے اصحاب رضوان اللہ علیہ ملبئی نے فرمائش کی کہ وہ میدان سے بھاگے گے نہیں دشمن کے مقابلے سے فرار میں اختیار کریں گے فا آخا اپنے ہاتھ کو خود پکڑ کر کہنے لگے کہ یہ عثمان کی طرف سے ہے رضی اللہ تعالی و لما دن بھائی عثمان یا بھائی ہو چکی رضوان اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لے لیا تو عثمان بالکل ٹھیک ٹھاک تشریف لیا ایک صاحب صاحب طواف دل بھائی لوگوں نے فوراً ان سے پوچھا کہ آپ نے بیت اللہ کے طواف سے فراغت حاصل کر لی آپ نے کر لیا عمرہ سکالا دست سماجی عثمان نے جواب دیا رضی اللہ کالم کہ میرے بارے میں تم نے بہت ہی برا دن کیا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لکسنا اگر میں ایک سال بھی وہاں پر رہتا مکہ میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے ما تفت حتی میں کبھی بھی طواف نہ کرتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتا طبفا حت وہ یطوفہ عطق وہ نہ طواف کرتے وقت داطواف ابیس مجھے تو قریش نے دعوت دی کہ آؤ تو آپ کر لو عمرہ کر لو میں نے انکار کر دیا فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ اب مسلمانوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جانتے ہیں یعنی اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ پہچان جس کو ہے وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی سب سے زیادہ تعظیم ہوتی ہے اس کی دین میں سمجھ اللہ کی طرف سے سینا پھولنے کی وجہ سے سب سے زیادہ ہوتی ہے تو نبی کریم آسمنا زننا وہ ہم میں سے سب سے زیادہ حسن زن کرنے والے ثابت ہوئے مسلمین کے بارے میں یہ وہ چیز ہے جو مسلمین کی جماعت کو جوڑنے والی اور بد وہ بلا ہے جو مسلمین کے جماعت کو پارا پارا کر دینے والی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذن عثمان کے بارے میں کیا تھا حالانکہ یہ سول نہیں تھی یہ کوئی برا غن نہیں تھا وہ غواف کر بھی لیتے عمرہ کر بھی لیتے تو کوئی گناہ کی بات نہ کسی اعتبار سے بھی ایک بری بات نہیں تھی مگر اعلیٰ کریم ان کے بارے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محصول حالت میں چھوڑ کر اکیلے کبھی اس کا فائدہ نہ اٹھائیں تو اپنے بھائیوں کے بارے میں اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اچھا گنج کیا جائے اور کبھی برا گن نہ کیا جائے احتیاط دوسری چیز ہے کہ آپ کے ایک بھائی کی عادت ہے کہ اس کے پیٹ میں بات نہیں ٹکتی تو اس کو راز کی بات نہ بتائیں یہ احتیاط آپ کے ایک بھائی کی عادت ہے جاہجیت اس کی قریب ہے ابھی ابھی دین میں داخل ہوا ہے کہ وہ بات کے اندر لا شعوری طور پر ہم شعوری تو نہیں کہہ سکتے ہی تو بہت بڑا عظیم جرم ہے وہ جھوٹ بول جاتا ہے یا باپ کو بڑھا جاتا ہے یا کم کر جاتا ہے تو مختلف مسلمانوں کے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی میں اس کی اس عادت کا خیال رکھا جائے گا اسی طرح دوسری عادت کہ کوئی قوم کم اب بہادر قوم جنگ میں بڑے آزمودہ کار ہے کوئی قوم ہے وہ لڑنے میں اس قدر زیادہ بہادر اور اس قدر زیادہ شاندار نہیں ہے تو اس اعتبار سے سپاہ سالار کو مسلم سپاہ سالار کو ان کی تقسیم کرنا اور ان کا خیال رکھنا اور ان کے بارے میں احتیاط رکھنا اور ایسے شخص کا پتہ لینا جس سے کسی نقصان کا اندیشہ ہو یہ کسی قسم کی جاسوسی اور بدغنی نہیں ہے بلکہ یہ تو اہل اسلام کی اور اسلام کی سربلندی کے لیے بس تو یہ ہے کہ آدمی کسی واقعہ کو جانتا بھی نہ ہو اور پھر اپنے بھائی کے بارے میں بری بات بنا کر پیش کر دے تو یہ حسن زندگ ہے اور اسی لیے سولانامہ ادیبیہ میں ایک واقعہ آتا ہے وہ آگے آ آج جا کر پڑھیں گے اس وقت میں بیان کروں گا جس وقت ام مہاد المین میں سے جہاں تک مجھے یاد ہے ام میں سلامہ ہے رضی اللہ تعالی انہوں نے حسن کیا ابھی اس کو مدمل سناتا ہوں وہاں مفتل آ جائے گا کہ جس وقت سولہ نامہ ہو چکا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول لینے کا اور سر مجھانے کا قربانیوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور تین دفعہ حکم دیا ون فارو ون فارو ون فارو قربانی کرو اور اپنے سر مڈاؤ تو تین دفعہ حکم دینے کے بعد بھی کسی صاحبی عملے کی ربی اللہ تعالی معذ اللہ ہرگز اس لیے نہیں کہ نافرمانی کی بلکہ ان پر ایسا صدمہ ٹوٹ پڑا تھا اس دن اور اس قدر وہ پریشان تھے اور ابو جنگن کے منظر میں ان کے دل جو تھے وہ پھاڑ دیے کہ ان سے یہ ہو ہی نہ سکا تو امیں سلمہ کے پاس گئے جہاں تک مجھے نام یاد ہے جو یا امہات المؤمنین میں تھے ہماری کوئی اور ماں تھی رضی اللہ عنہا اور جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی اور آپ غصے میں اور مم میں تھے کہ میں نے تین دفعہ لوگوں کو کہا ہے لوگ احرام حرام نہیں بولتے اور لوگ سر نہیں بلاتے تو ہماری ماں نے عورتیں اکثر بد میں مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں مگر یہ تربیت رسول کا اثر تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری ماں نے ام المومنین نے ہم پر حسن غن کیا جس کا شکریہ آج تک ہم پر واجب ہے یہ نہیں کہا کہ کوئی سخت بات کر دے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے نا فرمانے کی اور اللہ کے رسول کو اللہ کے بندوں پر حضم کر دے جب کسی پر اللہ اور اس کا رسول حضم ہو جائے تو بتائیے اس کی آخمت کا کیا بنے گا انہوں نے انتہائی پیاری بات کی انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و وسلم آپ آغاز فرمائیے آپ عمل کیجیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا سر بلا اور قربانی کو ذبح کیا بس اللہ کے نبی کے عمل میں داخل ہونے کی دیر تھی کہ صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین اس عمل پر ٹوٹ پڑے قریب تھا کہ چھڑیاں ایک دوسرے کو لگ جاتی اس تیزی کے ساتھ وہ اس عمل کی طرف سبکت لے جانے کے لیے جلدی کر رہے تو یہ حسن کا نتیجہ ہے اور حسلے دھن ہمیشہ کرنا چاہیے اور جب کبھی بد بدزمی کر بیٹھے تو ہمارے ایک دوست نے ہمیں ایک علاج بتایا علاج بڑا شاندار ہے اور شرم بالکل جائز ہے یہ دوست کے بارے میں آپ نے بد بدزنی کی اب اگر یہ بھوٹا طریقہ اختیار کیا جائے ٹیلی ٹیلیفون اٹھایا اور کہا کہ جی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ بڑے قبیض آدمی یہ تو بات ہے بد بدزنی سے بھی بڑھ کر ہے تم نے بیرا فرق کر دیا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ضرور خیالت کی ہوگی نہیں یہ طریقہ نہیں بلکہ اس کی خبر کسی کو نہ دے یہ جرم جو سرزد ہو گیا ہے یہ اللہ اور اس کے ماں بہن اس کے لیے استغفار کرے اور اس شخص کے لیے مقفرت کی دعا کرے اور اس کے دراجات کی بلندی کی دعا کرے یہ ہے انشاءاللہ اس کا دل اس کے بارے میں ٹھیک ہو جائے گا اور پرانی دعائیں پڑھیں گی یا کہ ربانس ایمان اور اس قسم کی دوسری جان جس میں اہل ایمان کے ساتھ محبت کا حکم دیا گیا ہے اور ان کی محبت جو ہے وہ ایمان کا جز قرار دی گئی ہے اور ان کے نفرت نے کی کھل کھلی نشانی گاہ عمر آخا بجلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسم اللہ سب نے بینک کی اور سب ٹوٹ پڑے بہ تیر پر اس نے نہیں کی کیونکہ یہ انتفاق میں تھا نماک نہ ایک تہنی کو اس درخت کی اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے اوپر اٹھائے ہوئے تھے تاکہ نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تہنی یہ پتے وغیرہ تکلیف نہ دے وکانا اور اب من با سب سے پہلے جس نے بیعت کی ابو سنان وحب بن بن تھے و سلمہ سنانے مرات سلمہ بن اکوا نے تین دفعہ بیعت کی مزے لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تعظیم میں جو کہ رسول کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کی محبت جو سب سے بڑھ کر اللہ کی تعظیم جو سب سے بڑھ کر ہے اس کے اندر یہ گویا کہ اس طرح تھے کہ انہیں بار بار بیٹ کرنے کا لطف رہا تھا اول الناس و پہلے لوگوں میں بیٹھ کی اور درمیانیوں میں بھی بیچ کی اور آخریوں میں بھی بیچ کی یہ سلمان بن اقبا تھے جو کہ باقی صحابہ کے طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید محبت کرتے تھے فَبَيْنَا فَبَيْنَا اس جا بن ورقا من اسی حال صحاب ہو رہی تھی عثمان آ اللہ اللہ وسلم, وسلم کے جو جنگی راز ہیں ان میں سے رازدان لوگوں میں سے یعنی ان کے حلیقوں میں سے تھا مسلمانوں کے پکالا انی ترق دوں کوئی بات اس نے کی کہ بن لوئی کو اور عامر بن لوئی کو میں نے اس حال میں چھوڑا ہے کہ نگا لو آجاد میاں الفدیدیا معاہم العز المتال وحم مقاتلو کا وساد کا نل دئے یہی وہ لوگ آپ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو بیٹر داخل نہیں ہونے دیں گے لم لڑنے کے لیے تو آئے ہی نہیں ہے قریشن در رف بھی پہلے ہی قریش کو جنگ نے توڑ کے رکھ دیا اور شدید نقصان پہنچا ابھی ان کا دماغ جو ہے درست نہیں ہوا کہ یہ کسی کو عبادت سے روکنے سے باز نہیں آئے الناس اگر وہ چاہتے تو میں ان کے لیے نرمی کروں گا اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں یعنی ہمیں عمرہ کرنے دیں یا نکلو پیا دخل فيه الناس فعلوا ان شاءه فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقط جمعوا وإن أبوا إلا الكتال فظلت النفس بيده لأقاتلنهم على على, على أمر هذا حتى تنفرد ثالفة أو لينفذن الله أمره نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کے لیے نرمی رکھتا ہوں اگر وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہر جہاں لوگوں کو داخل ہونے دیں اور اگر وہ انکار کرتے کہ کسی صورت میں داخل ہونے دینا عمرہ نہیں کرنے دینا تو میں یہاں تک لڑوں گا کہ میری جان مجھ سے جو ہے وہ جدا ہو جائے یعنی میں جان دے دوں اس راستے میں اور اللہ کا بہت نافذ ہو جائے کالا بدیل بدیل میں آپ کا کلام ان تک پہنچا دیتا ہوں قریش کے پاس گیا کالاج اور رجول کہا میں اس بندے کے ہاں سے ہو کر آیا ہوں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سمجھا تقول اور میں نے اسے ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے پائن جی تم ارضبو علیکم چاہتے ہو تو میں تمہیں بتا دوں تو فکال صفح ہا اُن کے بے وقف لوگ کہنے لگے لا لنا ان ہم تو انوشی ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ اس کی باتیں ہمیں سنا وکال رائے ملو جو اہلو رائے تھے ان میں گانے تھے وہ کہنے لگے ہاتھ ماں سمے کا یقین ہمیں بتا کیا اس نے کہا بتا کالا سمے تک کا دعوی اس نے کہا وہ یہ اور یہ کہتا ہے اروا, اروا بن مسعود عروج نے کہا خطا رشدن خطا رشدن اس نے تمہارے سامنے ایک اچھائی کی بات پیش کی ہے سلاح کی بات پیش کی ہے فخ اسے قبول کر لو اور مجھے چھوڑو کہ میں جاؤں اس کے پاس مجھے اجازت دو تو انہوں نے کا جا ان کے پاس جا تو وہ آیا فَجَعَلَى يُقلِّمُ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات, کی لَهُ نَحْمًا مِّن قَوْلِ قَوْلِ وہی بات نبی علیہ السلام السلام نے دہرائی کہ اگر تو تم نرمی کرو گے میں تمہارے ساتھ نرمی کروں گا اور تم چاہتے ہو کہ لوگ داخل ہو جائے جس طرح داخل ہوتے تھے عمرے کے لیے تو داخل ہونے تو اگر تم نے لڑنے کے علاوہ کچھ کرنا ہی نہیں تو میں ایسا لڑوں گا کہ اپنے آخری سانس تک لڑوں گا یہاں تک کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے فَقَالَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارتاستہ اصل تو دیکھتا ہے کہ اگر نے اپنی قوم کو جڑ سے اکھاڑ دیا یعنی لڑائی کے بعد جیت گیا اور ان کا تعریف ستیہ کر دیا ملیا میٹ کرتے ہر سمیت اب یہ کیا تیرے سے پہلے سنے؟ کسی نے اپنی قوم کو اس طرح سے و نابو کیا اور جس طرح تو کر دے گا. وَاِن اگر دوسرا کام ہوا بھی تو شکست گیا انی لا من من من الناس میں دیکھتا ہوں کہ تیرے ساتھ جو لوگ اکٹھے کر لی ہیں نا سارے یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہے کہ جو پختہ ہو یہ تجھے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے وہ اور تجھے چھوڑ دیں گے وہ کالا ابو بک ابو بک نے یہاں پر کام سس بزرات انحصر ان ہوں انادہ کی مسکرات بھی سن رہی ہیں اوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر بہت غصہ آیا وہ محبت رسول اور تعظیم رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے جذبات کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے اور ان لوگوں میں یہ کوئی مشرقین میں مرگ ہوگی کہ یہ چاٹتے ہوں گے اپنے بتوں کی شرمگاہ کو کہا جا وہ کام کر کیا ہم محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور بھاگ جائیں گے اور اسے اکیلا چھوڑ دیں گے یہ سمجھتا ہے تو. قالا یا محمد. اے محمد یہ بندہ کون ہے صلی اللہ علیہ کالا ابو بخش کہا کالا کسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لو لا ید ال کا لم اجیز کا بہار لم لم کا بہار لا عجبت عجب اگر میرے پر تیرا کوئی احسان نہ ہوتا میں تجھے چھوڑتا نہ تجھے جواب دیتا کوئی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جاہلیت میں اس پر احسان تھا وجعل يسلم النبي صلى الله عليه وسلم ويرمكه اصحاب فوالله من تحمل النبي صلى الله عليه وسلم مقامتا الا رجل منهم و دالا کا بھی وجہ ہو وہ جلدہ اضا ہمارا ہمراہ بس وہ کیا منظر دیکھتا ہے اور وہ بال مسعود وہ یہ دیکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمع جو ہے ان پر سکوت تاری ہو جاتا ہے ہر کوئی ان کی بات کو دھیان سے سنتا ہے اور جب وہ تھوکتے ہیں تو وہ اپنی تھوک جو ہے وہ جس طرف بھی بت وہ گرنے دیتا, دیتا کوئی زمین میں ہر شخص کو یاد بڑھتا خوش قسمت اور اپنے ہاتھ میں سے لے لیتا اور اس کے بعد اپنے چہرے پر مان لیتا اور اپنی جلد پر اور جب وہ حکم دیتے ہیں تو حکم پر ٹوٹ پڑتے حکم ماننے کے لیے وجہ تبدا اور جب وضو کرتا کا دو یقا بدوئی ودوئی قریب ہے کہ اس کے وضو پر اس کے پانی پر وہ لوگ جو ہیں ان میں کتاب ہو جاتے اس قدر سب جو ہے وہ پانی لینے کے لیے اس پر جمگھا کرتے جب بات کرتا تو سب کی آوازیں دب جاتی ہے ماں یادون نظر تعزیم اللہ کوئی ان کو تیز نگاہ سے نہیں دیکھتا جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ان کی تعظیم کے طور پر فراجع الى اپنے کے پاس آیا قوم میری قوم وفد ملو کس طرح میں کس طرح کے بادشاہ شکل میں گیا ہوں کی سر واشی کے پاس و اللہ کر ماں دم وصحاب محمد احمد آ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں دیکھا کسی بادشاہ کے اصحاب اس کو اس طرح تعظیم دیتے ہوں جو میں نے محمد کے اصحاب کو محمد کو دیتے ہوئے دیکھا. صلی اللہ علیہ وسلم. بس وہی اس نے بتایا کہ ان کی تھوک زمین پر کوئی گرنے نہیں دیتا اپنے چہروں اور جلدوں پر مل لیتے ہیں وہ اس وقت تمہیں ایک بات دے رہے ہیں جو کہ بات بھلائی کی بات ہے صلاح کی بات ہے تم اسے قبول کر لو کسی نے تمہاری بھلائی کی یہ صحابہ رضوان اللہ علی علیہ مجمعین جو اس طرح جان چھڑک رہے تھے یہ جس وقت حکم دیا جاتا ہے کہ تم سب قربانی کرو اور بال مڑاؤ تو اس وقت یہ عمل نہیں کر پاتے وجہ ہے آگے ہم جا کر ان شاء اللہ فکال بنی کنانا دا بنی کنانا میں سے ایک شخص نے کہا مجھے اجازت ہو میں جاتا ہوں فقال جا اشرف وسلم فلان من قوم؟ یہ کہتے ہفشی تھا یہ جب گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ شخص آیا ہے ایسی قوم میں سے ہے جو قربانیوں کی بہت زیادہ جو ہے وہ تعظیم بجا لاتے ہیں بب آسو لہو بلو یہ ایک سیاسی نقطہ ہے اس پر بھی غور کیجیے اسلامی سیاست ہے کہ نبی اکرم سلطدار کہا چونکہ یہ قربانیوں کا بہت احترام و تعظیم کرتے اس کے سامنے سے قربانیاں گزار وقت بڑا القوم جو لبو تو صحابہ طلب کہتے ہوئے تلبی کہتے ہوئے ان کے سامنے سے گزرے تلبی کہتے ہوئے لبھائی کا اللہ لبھائی کا اپنے جانوروں کو لے کر تاکہ اس کے دل میں نرمی آئے فل آزادی کا جب اس نے دیکھا سبحان اللہ اس نے کہا کہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے ما لا سبدھو اے عن سبدھو ان کو تو لائق نہیں ہے کہ روکے جائے بہت اللہ کت زیادتی ہے ان کو روکنا یہ تو صرف عمرہ کے لیے لوگ آئے ہیں اور بیت اللہ کی محبت میں ہیں وہ قریش مکہ کے پاس اور اس نے یہی کہا کہ ان کو جانے لو عمرہ کرنے دو فبئی اس اسی حالت میں بات کرنے کے لیے بکال کو سوہیلا آسان کر دیا گیا تمہارا کام سہیل آ گیا ہے سہیل ایک ایسا آدمی تھا کفار کے اندر بھی معلوم وہ سارے کفار بھی برابر نہیں ہوتے کفار میں بھی بعض کی خصلتیں بہت کمی نہ ہوتی ہیں بش کی طرح سے اور اس طرح جو اس مرتب اس کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں اور جو منافقین اور بات کی خصرت نسبتاً اچھی ہوتی ہیں وہ انصاف کو پسند کرتے ہیں تو سہیل ان کے اچھے لوگوں میں سے تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سہیل آ نا تو ربی عبد الجلال والے گرام نے تمہارے لیے آسانی کر دی پتہ ہاں کہ اب تو ہاں اب تو بینا نام بینا کا کتاب آؤ میں اپنے اور تمہارے درمیان ایک معاہدہ لکھتا ہوں سہیل نے آ کر کہا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ لکھ رہے دی. فدا ال کاطب کو بلایا گیا رضی اللہ تعالی بس مل رحمان رحیم فکال سہیل سہیل نے اعتراض کر دیا امر رحمان بد نصیب کہتا ہے رحمان کو میں نہیں جانتا وہ کون ہے بلا کے اللہ علما کا ما کم کا تخت وہ لکھ جو پہلے تو لکھا کرتا تھا جب ہمارے ساتھ تھا کہ اللہ عما اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں جس طرح تو پہلے لکھا کرتا تھا جب تو ہمارے اندر تھا ٹھیک فکار کو غیر ہم رسول اللہ جی. صلی صل اللہ, صل اللہ, so اللہ, صل اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہے وہ واحدہ جس کو کہ وحدہ باندھا یا جس کا عہد باندھا یا جس کو فیصلہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام. تو وہ کہنے لگا سہیل اللہ علم کا رسول اللہ کا انل بھائی اگر ہم یہ جانتے ہوتے کہ تو اللہ کا رسول ہے تو ہم تم بیت اللہ سے روکتے پھر تو کبھی بھی نہ تمہیں روکتے ماض اللہ بلا بلکہ لکھ ممبن اب دلہ محمد عبداللہ کا بیٹا صلی اللہ علیہ و وسلم وکالا انی رسول اللہ نبی علیہ سلاۃ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں ایک قطب تمہ نہیں اگر سے تم مجھے جھٹلاتے ہو حق یہ ہے سچی بات یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں محمد بن عبداللہ اے علی لکھ محمد بن عبداللہ سم اکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے میں آپ کو بخاری اور مسلم سے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں یہ حدیث مسلم میں موجود ہے اور بھی کتابوں میں موجود ہے یہاں جو یہ لائے ہیں روایت روایتی ابو دعود سے تو یہاں پر یہ ہے جس میں بہت زیادہ تفصیل کے بات ہے کہ لنا لم اگر ہم جانتے ہوتے یہ مسلم ہے انا کا کہ انا کا رسول اللہ کیونکہ یہ خبر رسول اللہ ہے میں نے زبر پڑ دی تھی غلط کیا تھا انا کا رسول اللہ ہی تو رسول اللہ ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ جانگی نہ کرتے ولیکن اختم محمد بن عبداللہ اللہ ہمارا علی علی کو حکم دیا گیا کہ مٹا دے محمد رسول اللہ جو لکھا مٹا دے اور وہاں پر لکھ گئے محمد بن عبداللہ اللہ فکال علی اللہ علی نے کہا نہیں واہ قسم ہے اللہ کی لا میں نہیں مٹاؤں گا فکال رسول اللہ صلی اللہ رسلم آری بھی مکانا مجھے دکھا علی کہاں لکھا تھی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ آپ امی تھے آپ ان پڑھ تھے کہ کوئی یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا خبیز کہ انہوں نے کہیں سے سیکھا آ رہا وہ تو علی نے وہ جگہ دکھائی جہاں پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا بکتبہ ابن عبداللہ کا اکام سلاستا اور ابن عبداللہ لکھ دیا ٹھیک ہے یہ جو علی رضی اللہ تعالی انہوں کا یہاں انکار کرنا ہے اور صحیح بخاری میں ایک روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے کہیں چلے گئے اور اللہ کے رسول کو دیر ہو گئی اس کے بعد جب وہ واپس لوٹے تو نماز کا وقت تو پہلے سے ہو چکا تھا اور معذر نے ابو بکر کو کہا کہ آپ جماعت کروائیے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو ہے انہوں نے نماز کروانی شروع کی فضا رسول اللہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نماز کے اندر تشریف لے آئے وہ ناصلاح لوگ نماز میں تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صف میں کھڑے ہو گئے فصف فق لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی اور بعد میں یہ بتایا گیا کہ تالیاں عورتوں کے لیے ہیں اور مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز زہر ایک بہت خوبصورت نماز ہوتی تھی اللہ ہمیں ویسی نماز پڑھنے کی توفیق کو فرمائے وہ کانا ابو بکر عام لا یل کافی دوسری ابو بکر تو اپنی سلاد سے دوسری تر تو توجہ ہی نہیں کرتے تھے وہ تو نماز میں محب تھے فلم اکثر فرایہ رسول اللہ جب بہت ہی تالیاں لوگوں نے بچائی تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی توجہ اس طرف مبزول ہوئی دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اشارہ رسول اللہ کس مکانک نبی علیہ السلط نے اشارہ کیا کہ ابو بکر وہیں پر کھڑے رہو یعنی جماعت کرواتے ہو فرافہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر نے اپنے ہاتھ اٹھائے ف حامد اللہ علامہ آمراہ رسول اللہ اور اس پر اللہ کی ہم بیان کی کہ ابو بکر کو اللہ رسول امامت کا اپنی موجودگی میں حکم دے رہے اتنی بڑی خوش قسمتی من اس سے سمع سمع ابو بکر ابو بکر پیچھے ہٹ ہاں گئے اور صح کے اندر آگے بڑھ گئے اور امامت کی جگہ پر چلے گئے جب نبی علیہ السلام نماز کے بعد پھر گئے تو کہا یا ابا بکر ماں بنا اس امرت تجھے کس نے منع کیا کہ میں تجھے حکم دے رہا ہوں اور تو اپنی جگہ پر کھڑا نہیں رہا تو کالا ابو بک ابو بک کرنے کا ماں کانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو کوحافا کے بیٹے کو کب یہ لائق ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر لباس پڑا ان کی امامت کرے تو یہ تعظیم کے لیے ہے یہ محبت کے لیے ہے مگر یہ انکار ہے یہ ایک شکل ہے تو اس لیے ہر بات ایک طرح کی نہیں ہوتی ہر قسم کے حالات میں بات کو سمجھنے کے لیے بات کرنے والا کون ہے جس سے بات کی جا رہی ہے وہ کون ہے بات کس تناظر میں ہو رہی ہے تو اس کے بعد کے تمام جو پہلو ہیں وہ سامنے رکھ کے تو پھر حکم لگایا جاتا ہے ہر چیز پر انکار سنت کا سنت کی دشمنی کا حکم لگانا یہ آسان کام نہیں ہے یہ ہرگز انکار نہیں ہے اگر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم للوجوب ہے آپ جانتے ہیں جب وہ حکم دیتے ہیں تو وہ اس لیے ہے کہ مانا جائے وبا ارسل مر رسولن اللہ لی آبیز نِندہ رسول تو بےجر اس لیے جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاط کی جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد بے عصد کا اور سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لیے مبصل ہو ایک نمونہ بنے اطاط کا اور اس شکل کو پیش کرے جو اللہ بندوں سے چاہتا ہے اور ان چیزوں سے منع کر دے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو رسول کا حکم اگر نہیں ماننا صلی اللہ علیہ وسلم تو جو شخص ان کا حکم نہیں مانتا تو وہ مجرم ہے گناہ ہے جو کسی حکم کو ماننا ضروری ہی نہیں سمجھتا ان کے بے شک ایک چھوٹے سے حکم کو ماننا فالتو سمجھے وہ بےمان اور کافر ہے الا یہ کہ وہ حکم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یا کرائن سے نفل ثابت ہو جائے وہ حکم استحباب ہو وہ حکم ایسا نہ ہو کہ اس کے چھوڑنے والا مجرم ہو یہ حکم جو دیا جا رہا ہے اس حکم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں علی انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بللہ قسم ہے رب کی میں نہیں مٹا سکوں گا اصل میں یہ مٹاؤں گا ہے لفظ مگر اصل یہ بات ہے کہ میں نہیں مٹا سکوں گا علی میں یہ استطاعت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعظیم اور آپ کی محبت علی کے دل میں ایسی ہے کہ علی کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کو مٹا دے اور یہاں محمد بن عبداللہ لکھتے اسی طرح ابو بکر نے بھی یہی کہا کہ ابو بکر میں یہ سطح نہیں ہے کہ وہ محمد کو جماعت کروائے محمد اس کے پیچھے مقتدی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کھڑا ہو کر نماز کھڑا رہا ہے یہ تاغی ہے یہ محبت ہے اور یہ انکار نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ حقیقت یہی بات ہے فتق اللہ مسپتا تم اپنی استطاعت کے مطابق ڈرو یہاں استطاعت ختم ہو گئی ان میں قوت نہیں ہے ان کی محبت جو ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تعظیم جو رسول کے لیے ہو سکتی ہے نہ کہ اللہ والی تعظیم نہ کہ اللہ والی محبت وہ انہیں چھوڑتی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے یہ دو واقعات ہمارے سامنے شاید کئی اور واقعات ہوں مگر ظاہر میں تو یہ اللہ کے نبی کے حکم کا انکار ہے ہو سکتا ہے خباطا جیسے شیعہ قوم ہے وہ کہ ابو بکر نے انکار کیا نبی کے حکم کا علیہ السلام السلام وہ تو عمل قائر ہی نہیں وہ اس قسم کی بکواس کرے تو اس کا ہمارے پاس سوائے اس کی کوئی جواب نہیں ہے کہ ہر بکواس کا جواب نہیں دیا جاتا اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناصوی لوگ جو علی کو گالی دیتے وہ کہنے یہ کہ جی کیسا آدمی ہے کہ اللہ کا نبی حکم دے رہے تو تم اللہ کے نبی علیہ صلاح اسلام سے بڑھ کر محتاط تو تم کیوں نہیں مانتے تم مانو دونوں دو معاملات میں نبی ناراض نہیں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی اکرم صلی اللہ علام علی پر ناراض ہوتے تو پھر ہم کہتے علی سے ختم ہوئی رضی اللہ تعالی اور علی اس کی معافی مانگ لیتے زندگی میں بھی مانگتے اور زندگی بھر مانگتے رہتے اور ہم بھی آج تک یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے درگزر کرے ان سے غلطی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابوبکر کو اس پر سرگرش کی نہ علی کو سرگرش کی معلوم ہوا کہ کبھی محبت کے تقاضے میں عظمت کے تقاضے میں کبھی غلطیاں ہوتی جیسے علماء اہل سنت سے باضوقات رب الجلال والے اکرام کی تنظیم کے پیش نگر کہ اللہ کی تعظیم تو سب سے زیادہ ہے اللہ کی محبت تو سب سے زیادہ بندینا عام الشد بند اللہ وہ اللہ کی تعظیم کے پیشے نظر کہ اللہ عظیم ہے اور اللہ یکتا ہے واحد ہے جگانا ہے کسی کی اس سے مشابہت نہ ہو جائے بعض اوقات وہ بعض قسم کے اوہام میں داخل ہو گئے انہیں وہم ہو گئے اور ان کے منہ سے وہ باتیں نکلی جو باتیں قرآن و سنت کے مطابق غلط تھیں تو اس معاملے میں اگر وہ علماء ربانجین ہیں اور ان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی محبت کے ساتھ گزرنے والی معلوم ہوتی ہے اور مجمع علیہ عیمہ ہے پوری امت ان کے امام ہونے پر جمع ہے تو ان پر دسلے دن کیا جائے ان کے ساتھ بدزنی نہیں کی جائے مثلا ابن حجر نے یہ کہا رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو عرش پر استوا ماننا یہ یعنی سمت علی الش یہ مناسب نہیں ہے اس طرح کہنا بلکہ ہم اس کے مفہوم کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں ہم تفویض کرتے ہیں ابھی بنے جانیہ رحمہ اللہ تفویض کے بارے میں مطلب کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ برا قول ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ اس کے مانی کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں اس واسطے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بار پہنچانے آئے ہیں گویا کہ اس کے مہانی وہ بھی نہیں جانتے ہیں ان کا معنی انہیں بھی نہیں معلوم تبھی یہ کہتے ہیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں اس کے بعد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا گویا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پہنچایا اس میں سب سے بڑھ کر بیان ہونے والی بات اللہ کی پہچان اللہ کی شفا اللہ کے اسما انہی کو وہ نہیں پہچانتے انہی کو نہیں سے ماں اللہ یہ بہت بڑا استرا اور مگر ابن حجر کو بالعین اس کے ساتھ داغدار نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ ایک سادے انسان ہے ان اشاعرہ کا جو ایسے گندے عقائد والے ہیں سخت رد کرنے والے ہیں ایک جگہ وہ پچھلے ہیں وہم وہ کی وجہ سے اور ان کے قلب سے ایسی بات نکلی ہے جو ان کی بات سے کچھ طرح مشابہت رکھتی ہے جیسے کہ مبنسین کو یہ جماعت المسلمین والے کفیت اللہ جیسے بعض یہ مضامین جو ہے یہ جنونی لوگ جو ہے یہ ان کو پریشان کر دیتے ہیں کہ تم موشر نہیں رہو گے یہ اور یہ نہیں کرو گے تو تمہاری توحید ناقص ہو جائے گی نہ انہوں نے کہیں سے بڑا ہوتا ہے نہ سیکھا ہوتا ہے واللہ سیکھنے کی اور پڑھنے کی حاجت ہر شخص کو ہے اور جو سمجھتا ہے کہ میری حاجت ختم ہو گئی وہ اصل جہالت کے ایک بہت بڑے گڑے میں گر چکا قرآن اور سنت اس طرح نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور اپنی سنت کو کہیں رکھا کسی پتھر پر اور چلے گئے بلکہ نہیں انہیں وہ اصحاب ملے جو ان کی تھوڑ کو بھی منہوں پر من لیتے تھے وہ اصحاب ملے جو احترام میں اس طرح تھے کہ ان کی آواز سے کل آواز نہ کرتا تھا اور ان کی اطاع میں ایسے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہا گیا کہ اس وقت تو مدینہ سارا خالی ہے آپ زکات نہ دینے والوں سے کتاب کا اعلان کر رہے ہیں اور جھوٹے نبوت کے دانے داروں سے اس وقت کو شامہ بلی بیٹھ کا لشکر جا چکا تھا مدینہ خالی تھا اور عمر نے انہیں موقع بھی دیا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ کافی نہیں ہوئے یا ان کے ساتھ کتاب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ کلمہ و پڑھتے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کے ساتھ ان کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ انہوں نے تو میرے بھائی صحابہ کو درمیان سے نکال کر دین نہیں سمجھ صحابہ کو دین کی ایک سمجھ دی تربیت دی تبھی تو انہوں نے سلام آئے یہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ شروع کریں قربانی آپ سر منگائے دیکھیں مسلمان سب کریں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت انہیں اس طرح دی تھی کہ وہ کبھی مسلمانوں پر بد دلی نہیں کر اور اگر عثمان کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ وہ کر چکا ہوگا تو سب نے اعتراف کیا کہ ہم غلط تھے اللہ کے نبی زیادہ عالم ہے اور اس نے غم کرنے میں ہم سے سب سے بڑے ہوئے تو یہ لوگ جس درمیان میں صحابہ کو تابعین کو تباہ تعمیر اور محدثین کرام آئمۂ نظام اور ان کا راستہ چلنے والے جو عائماں ہیں جو محفوظ لا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کی سمجھ کو ان کو چھوڑ کر دین کو سمجھنا چاہتے ہیں اور نیا راستہ نکالنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل اسلام میں اور دین میں آج انہیں پیش آئے گویا کہ ان سے پہلے تاریخ میں نہ کوئی مسلمان گزرا نہ کبھی ایسے مسائل پیچیدہ شرک اور کفر کے کسی کو پیش آئے یہ لوگ زیرو سے اسٹارٹ ہوتے ہیں یہ جاہل ہیں اور یہ بھٹک رہے ہیں بھٹکا رہے ہیں اور بعض مخلصین اور بلکہ اکثر مخلصین ان کے قابواتے جو اللہ کے بارے میں بڑے حساس ہوتے وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں ان کی کمی کی وجہ سے اس واسطے ان پر حکم لگانے میں کبھی جلدی نہیں کر لی گئی بلکہ ان کو سیدھے سے لگا کر سمجھانے کا حق بنتا ہے اس لیے کہ اگر وہ واقعات سلیم الفطرت ہیں اور شرک سے ڈرے ہوئے ہیں اور جنت کے حصول کے لیے زبردست ان میں طلب ہے تو اللہ نے کہا کہ ان کو ٹھنڈے کر کے اگر بات بتائی گی تو وہ انہیں فوراً سمجھ آ جائے گی اور فوراً اگر سمجھ نہ آئی اپنے گناہوں کی وجہ سے غفلتوں کی وجہ سے اور علم کی دوری کی وجہ سے سمجھانے والے کی نالائے کی اور نالائے کی وجہ سے میرے جیسے کی تو پھر بھی ہے کہ انشاءاللہ اللہ انہیں کبھی سہایا کرے گا آج نہیں تو دس دن کے بعد دس دن کے بعد نہیں دس مہینے کے بعد سمجھیں گے اور اللہ انہیں بے سمجھ کبھی نہ مارے گا جب وہ اس راستے پر چل نکلے جس کو اللہ یہ کہتا ہے ولو سینا سو بولانا جو ہمارے راستوں کے اندر کوشش کرتے ہیں ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیا کرتے ہیں اللہ مجھے آپ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشنی حاصل کر کے اپنی زندگی کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اسی حال پر جمے ہوں کہ ہماری موت واقع ہو اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہم اپنے اندر پر راضی ہو آمین